اس کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد اس میں وہ احادیث ہیں جن کا عقیدہ سے تعلق ہے دوسرا مقصد اس میں وہ احادیث ہیں جن کا علم سے تعلق ہے اور وہ مقصد جس کا تعلق علم سے ہے اس میں چار کتب ہیں پہلی کتاب العلم اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب جمع القرآن و فضائل اور یہ بھی تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں صرف تین حدیثیں باقی رہ گئی ہیں اور وہ آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور تیسری کتاب ہے کتاب و تفسیر اور اس کا آج آغاز کریں گے اور چوتھی کتاب ہے الاعتصام بص تو اب آج ہماری الفصل الرابے ہے چوتھی فصل ہے اور اس میں موضوع کیا ہے سدود القرآن قرآن کے سجدے یہ چار فصلیں تھیں ہماری دوسری کتاب تھی جم القرآن و اس میں چار فصلیں ہیں پہلی فصل کیا ہے جم القرآن کریم قرآنِ کریم کیسے جمع کیا گیا اس بارے میں قرآن کریم کیسے حفظ کیا گیا کیسے لکھا گیا اس بارے میں اور اس پہلی فصل میں آٹھ باپ تھے اس کے بعد دوسری فصل فضل تلاوت القرآن قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں اور اس میں گیارہ باب تھے اس کے بعد تیسری فصل فخر سوری کئی صورتوں اور کئی ایتو کی فضیلت اور اس میں پانچ باب تھے اور آج چوتھی فصل ہے اور وہ کیا ہے سدود القرآن قرآن کے سجدوں کے بارے میں جنہیں ہم سعیدۂ تلاوت کہتے ہیں حدیث نمبر ایک سو ترانوے ون تھری قاف اس حدیث کے رویت کرنے کے معاملے میں اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں آن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علین السورة فیہ السجدہ فیسجد ونسجد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے وہ سورت پڑتے جس میں سجدہ ہوتا یعنی سجدہ اطلاوت ہوتا فیص جدو چنانچہ آپ سجدہ کرتے ونس جدو اور ہم بھی سجدہ کرتے یعنی جب آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتی یہاں کہ ما احدنا ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا کہ وہ نہ پاتا مود یا ہی اپنی پشانی رکھنے کی جگہ ربی علیہ السلام تلاوت کرتے تو ہم آپ کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے سعیدہ تلاوت آتا تو آپ سیدا کرتے ہم بھی کرتے لیکن رش اس قدر زیادہ ہوتا کہ کئی لوگوں کو سیدا کرتے ہوئے پشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ذوق کو شوق سے اور کس توادو سے سجدہ تلاوت کرنا چاہیے اور اس معاملے میں سستی کرنے سے گریز کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے لازمی نہیں ہے. پاک و ہند میں بہت سے علماء کرام یہ فتوا دیتے ہیں کہ جیسے یہ لازم ہو جب کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے آپ نے سجدہ تلاوت کیا ترغیب بھی دی لیکن ایک آدھ بار آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا صحابہ کلام سے بھی ایسا ثابت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اس سجدے کے لیے تہارت شرط نہیں ہے اور اس سجدے کے لیے آپ سلام بھی نہیں پھیریں گے حدیث نمبر ایک سو چورانوے ون فور میم اسے روایت کرنے والے کون ہے امام مسلم ان ابھی ہو رہی تقال جناب ابو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فسجد کی جب تلاوت کرتا ہے قارا تلاوت کرتا ہے ابن آدم, آدم کا کوئی بیٹا تلاوت کس چیز کی کرتا ہے سجدہ جس میں سجدہ تلاوت ہو سجادہ اور پھر سیدہ کرتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے جب آدم کا بیٹا تلاوت کرے اس عید کی جسم سجدہ اور پھر سجدہ کرے پھر کیا ہوتا ہے اے تزل قان کی شیتان اس جگہ سے الگ ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ رو رہا ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جیسے اذان کی آواز سن کر شیتان بھاگتا ہے ایسے ہی یہاں اے تدل شیطان شیطان الگ ہو جاتا ہے یب کی اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے الگ ہوتے ہوئے کہ وہ رو رہا ہوتا ہے یقو وہ کہتا ہے یا وئی لہو ہائے اس کی ہلاکت کس کی آدم کے بیٹے کی وفی روایت یا ابی قریب یا ویری اور ابو قریب کی روایت میں ہے ہائے میری ہلاکت اس حدیث کے روایت کرنے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں امام مسلم امام مسلم نے یہ حدیث کس سے لی ہے امام مسلم نے یہ حدیث دو محدثین سے لی ہے دو استادوں سے لی ہے ایک کا نام ابو بکر بن ابی شیبہ اور دوسرے کے نام ہے ابو قریب تو امام مسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا تھا یا بھائی لہو ہائے ہلاکت اس انسان کی اس سجدہ کرنے والے کی لیکن جب یہ روایت بیان کی تھی ابو قریب نے تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی علی سام فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے یا ویلی ہائے ہلاکت میری ابو بکر ابن مشہبہ کی رویت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے یا ویلہو ہلاکت کس کی اس انسان کی جو سجدہ اطلاوت کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اور ابو قریب کی رویت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے یا ویلی ہائے میری ہلاکت اس کے بعد کیا کہتا ہے کہتا ہے امی ربن آدم بسجودی فسجد فلہ الجنہ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اس نے سجدہ کیا اللہ کی بات مان لی فل جنت اس کے لیے کیا ہے جنت ہے وہ عمر تو بھی اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا ف تو, تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا فلار تو میرے لیے کیا ہے جہنم کی آگ ہے اس حدیث سے بھی سعید تلاوت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے اور تلاوت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کو دیکھ کر شیطان روتا ہے اس اعزاز سے میں معروم ہو گیا اور آدم کے بیٹے کو یہ بہت بڑی سعادت مل گئی تو انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے اللہ کے لیے زمین پہ پیشانی لگانے کی اور کے ساتھ زمین پہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اور پشانی وغیرہ رکھنے کی سعادت مل جائے توفیق مل جائے اور اسی بھی پتا چلا کہ عام جو سجدے ہیں نمازوں کے ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ شیطان عام بات کر رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اسے جنت ملے گی اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو جو شیطان کو حکم ملا تھا وہ سجدہ تلاوت نہیں تھا اسے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنا تھا لیکن اللہ کے حکم سے در اصل اس میں اللہ کی اطاعت تھی تو کہتا ہے وہ عمر تو بستجو دی مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا ابھائی تو, تو میں نے انکار کر دیا عمل نہ کیا فلی النار و میرے لیے کیا ہے جہنم کی آگ ہے اس کے بعد حدیث نمبر 195 195 ق اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے تلاوت کی سورہ نجم کی کہاں مکہ میں فسجد تو آپ نے اس صورت میں سیدا کی سعیدائی کیا یعنی کہ جب اس صورت میں سیدائے تلاوت والی آیت آئی تو آپ نے سیدا کیا فسجد رفیح تو آپ نے اس میں سیدا کیا وہ سجد ام اور ان تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ موجود تھے غیر شیخن ایک بوڑھے کے علاوہ من اس نے کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور یا مٹی کی ایک مٹھی لی فراف آہ الا اور اس مٹی کو اور ان کنکریوں کو اپنی پشانی کی طرف بلند کیا اوپر اٹھایا وقال اور کہنے لگا یک مجھے یہیں کافی ہے میرے لیے یہ کافی ہے یعنی کہ میں زمین پہ جھک کر سیدہ نہیں کروں گا میں نے مٹی کو اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ سر ساتھ لگا لیا ہے میرا میرا یہی سجدہ ہے تو یہ اس نے کیوں کیا تکبر کے طور پہ غرور کے طور پہ قتل کافرہ عبداللہ بن کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو بعد میں دیکھا اس کے بعد دیکھا ہوتی کہ وہ قتل ہوا کافر کافر بطور مسلمان نہیں اس نے اسے اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی تو اس عدید سے بھی سعیدہ تلاوت کی ترغیب مل رہی ہے کہ نبی علیہ سلاد اسلام نے جب بطور قاری سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ سبھی لوگوں نے سجدہ کیا تاکہ کافروں نے بھی کیا سوائے ایک بوڑھے کے اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے کیا کیا مٹی اٹھائی اور اوپر لے گیا اور سر ساتھ لگا دیا اور کہا میرا یہی سجدہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ قتل ہوا کس حالت میں اس حال میں کہ وہ کافر تھا یعنی کہ اسے اسلام لانے کی ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی یہ بوڑھا کون تھا امیا بن خلف اب ہم منتقل ہو رہے ہیں تیسری کتاب کی طرف مقصد دوسرا اور اس کی کتاب تیسری کل مقاصد کتنے ہیں کتاب میں دس دوسرا مقصد ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے مقصد میں کتنی کتابیں ہیں چار دو پڑھ لی ہیں تیسری کا آغاز کرنے لگے ہیں الکتاب تیسری کتاب تفسیر تیسری کتاب تفصیر کے بارے میں ہے قرآن کریم کی تفصیر کے بارے میں پہلا باب کیا ہے سورت الفاتحہ حدیث کیا ہے ون اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں امام مسلم ان کے ساتھ نہیں ہے اس معاملے میں ابی سعید بن یہ حدیث رویت ہے کس سے ابو سعید مواللہ سے اور وہ کہتے ہیں تو پھر مسجد میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے آپ کی آپ کے بلانے کو قبول نہیں کیا میں نے آپ کے بات پہ لبیک نہیں کہا کیوں کیونکہ کی نماز پڑھ رہا تھا فقلتو تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول یعنی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا یعنی کہ نماز میں مصروع ہونے کی وجہ سے آپ کے بلانے پہ میں حاضر نہ ہو سکا تو آپ علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا الم یقول اللہ کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا اس تجیب رسول اذا دعاكم لما یہ انفال کی آیت نمبر چوبیس ہے کہ اس تجیبول اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبئی کہو اذا جب دعاكم وہ رسول تمہیں بلائے لما اس چیز کے لیے اس چیز کی جانب لما یو جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تمہیں حیات بخشتی ہے یہ کون سی چیز ہے جس سے زندگی ملتی ہے توحید اسلام قرآن جہاد جب اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن کے لیے بلائیں ایمان کے لیے بلائیں توحید کے لیے بلائیں جہاد کے لیے بلائیں تو آپ کی آواز پہ لبئی کہو اور آپ کی بات فوراً مانو یعنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس عید کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کرسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ دوسرے لفظوں میں نماز کو توڑ دو ثُمَّ قَالَ لِي پھر آپ نے مجھ سے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو سعید بن معلہ حدیث کے رابی کہہ رہی ہیں کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ آدَمُ سُوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُدَ مِيَ المسجد پچھلے جملے پہ غور کیجیے گا ابو سعید ابن معلہ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے نبی علی السلاۃسلام کے بلانے حاضر نہ ہو سکے تو آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ آپ نے انہیں آداب سکھائے کہ نبی بلائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً حاضر ہونا ہے آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی آپ نے اپنے اداب بتا دیے ہیں تو اگر عید میلاد النبی منانا آپ کا ادب ہوتا آپ سے محبت کا ایک طریقہ ہوتا تو نبی علیہ السلامۃسلام یہ بھی بتا کر جاتے اذان سے پہلے اذان سے پہلے درود پڑھنا اگر یہ آپ کا ادب ہوتا محبت کا طریقہ ہوتا تو آپ بتا کر جاتے آپ نے پورا دین دیا ہے اور دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی علی السلاۃ اسلام کے آداب کیا ہیں ایسا نہیں ہے کہ آداب کے معاملے میں آپ نے دین نامکمل چھوڑ دیا ہو بلکہ اس پیل میں بھی آپ نے پورا دین دیا ہے علی، پھر آپ نے مجھ سے کہا جن کے پہلے آپ نے مجھے آداب سکھائے اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا منا کا یقیناً میں تمہیں تعلیم دوں گا تمہیں آگاہ کروں گا تمہیں بتاؤں گا لا کا نام تاقید کے لیے ہے نون بھی تاقید کے لیے البتہ یقینا میں تمہیں بتاؤں گا سورتن وہ یہ قرآن جو قرآن کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت ہے تب بتاؤں گا قبل المسجد تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے اور یہاں پہ میں اس عمر کی وضاحت کر دوں کہ گزشتہ لیکچر میں جب تذکرہ ہوا تھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کا اور وہ کون سی آیت ہے آیت القرسی تو وہاں پہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے تو میں نے سورہ فاتح کی بجائے سورہ اخلاص کا نام لے دیا تھا یہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے سورہ فاتحہ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے <تصفح> تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو سعید مہ سے یقیناً لازمی طور پہ میں تمہیں بتاؤں گا اس صورت کے بارے میں جو قرآن میں سب سے عظیم صورت ہے سب سے افضل صورت ہے کب <تصفح> بتاؤں گا قبل من مسجد تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے پھر آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا کون کہہ رہے ہیں ابو سعید بن معلہ فَلَمَّا أَرَادًا يَخْرُجْ جب آپ نے نکلنا چاہا کس سے مسجد سے قُلْتُ لَهُ تو میں نے آپ سے کہا عَلَمْتَ قُلْ کیا آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ آدَمُ سُورَةٍ فِي الْقرآن کہ میں تمہیں ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے عظیم ہے۔ ابو سعید بن مولا نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو آپ کا وعدہ یاد دلایا تو خالا تو آپ نے فرمایا اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین کہ وہ سورت کون سی ہے وہ سورت الحمد الحمدللہ رب العالمین ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا رب ہے رب کسے کہتے ہیں جو خالق ہو جو مالک ہو جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو جو سب کو پالنے والا ہو تو سورہ فاتحہ کہے کہ نام کیا ہو گیا الحمدللہ اللہ رب العالمین اور فرمائے یہی سات بار بار پڑھے جانے والی ایتیں ہیں سب کا میرا کیا ہوتا ہے سات المسانی وہ جنہیں بار بار دہرایا جائے بار بار پڑھا جائے جن کا بار بار تکرار کیا جائے تو سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے ہر نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہے امام بھی پڑھتا ہے اور وہ مختری بھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دی ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نماز نہیں ہے تو بہرحال اس صورت کی تلاوت بار بار ہوتی ہے تو فرمایا یہ ساتھ وہ ایتے ہیں جن کا جن کا جن کی بار بار جنہیں پڑھا جاتا ہے جن کا تقرار ہوتا ہے العظیم اور یہی صورت قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے جسے میں دیا گیا ہوں تو اس, عظیم اس عظیم فضائل معلوم ہو رہے ہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے اور اس کا نام الحمدللہ بالعالمین بھی ہے اسی کو سب المسانی بھی کہتے ہیں اور یہ قرآن عظیم بھی ہے قرآن سارے کا سارا عظیم ہے اور قرآن کے ان عظیم حصوں میں سے فاتحہ سب سے بڑھ کر عظیم ہے اس لیے اسے قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد باب نمبر دو سورت البقرہ یہ باب سورت البقرا کے بارے میں ہے قول تعالی اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں یہ باب ہے کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے کیا بنایا ہے امت وسعت بہترین امت افضل ترین امت لفتی معنی ہوتا ہے وسط کا درمیانی چیز اور جو چیز درمیان میں ہوتی ہے افراد و تفرید کے درمیان میں وہیں سب سے عمدہ ہوتی ہے حدیث نمبر ون نائنٹی سیون ایک اس عدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں تنہا امام بخاری عن ابی سعید الخضریی قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامہ فیقول لبیک وسادی ابو سعید خضری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا فیقول تو کہیں گے جب بلایا جائے گا تو علیہ اسلام کہیں گے يَا ربی. اے میرے رب میں حاضر ہوں اور تیری سعادت کا طالب ہوں طلبگار ہوں فیقول تو اللہ تعالی کہیں گے حل بل لگتا کیا تو میرا دین پہنچا دیا کیا تو میرے دین کی تبلیغ کر دی فیق السلام کہیں گے نام ہاں اے اللہ میں نے سارا دین تیرا پہنچا دیا تھا فیقال التی تو ان کی امت سے کہا جائے گا کن کی امت سے نور علیہ السلام کی امت سے ہل بل کیا نو نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی کیا نو نے تم تک میرا دین پہنچا دیا تھا فیقول تو وہ کہیں گے ما اتانا من ندیر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہمیں خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا ہمیں وارننگ دینے والا کوئی نہیں آیا ما اتانا نہیں ہمارے پاس آیا من ندیر کسی قسم کا کوئی ڈرانے والا فیلو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں یشاد اللہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا اللہ تعالیٰ السلام سے کہیں گے کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا ان کے تمہاری امت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تبلیغ کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں ہمیں توحید کی راہ دکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں تو نو آپ بتائیں آپ کے حق میں کون گواہی دے گا فیحول تنو علیہ السلام کہیں گے محمد المت میرے حق میں گواہی کون دیں گے محمد و امت اور ان کی امت بھی گواہی دے گی دونوں گواہی دیں گے فیشہد <فَيَشْحَدُون> سناچے وہ گوائی دیں گے کون آپ کے امتی اور آپ بھی ان کے ساتھ انحو قطب کہ بے شک اس نے کس نے نور علیہ السلام نے قطبا تبلیغ کا حق ادا کر دیا اللہ کا دین پہنچا دیا بلغاً ہوتا ہے پہنچا دیا تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں تبلیغ کو تبلیغ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ تبلیغ میں تبلیغ کرنے والا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا تو یہ گواہی دیں گے اللہ قد اللہ کہ بے شرک نول علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے رسول والی اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا تم گواہ بنو گے نو علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف اور وَيَكُونَ رسول والدہ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا اے امت محمد اب لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ذرا رکیے گا یہ سورہ بکرا کی آتے ہیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بنیں گے اور آپ تو شروع میں ہی فوت ہو گئے تھے بعد میں آنے والے اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی کیسے دیں گے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ گواہی دیں گے رسول والی کم شہیدہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ نبی اسلام عالم الغیب ہیں یہ گواہی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ حاضر و ناظر ہیں بلکہ یہ گواہی اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ تعالی نے آپ کو معلومات دی ہوں گی اور معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے آپ گواہی دیں گے جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف گواہی دے گی جبکہ آپ کی امتوں نے نہ نوح علیہ السلام کو دیکھا نہ ان کی قوم کو دیکھا نہ اس زمانے میں موجود تھے کیوں گواہی دیں گے کیونکہ اللہ نے تو حکیم میں نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی محنت سے تبلیغ کی اور اللہ کا دین پہنچایا تو پتہ چلا گواہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گواہ کو آپ عالم الغیب قرار دیں حاضر ناظر قرار دیں جیسا کہ یہاں پہ نبی علیہ اللہ تو السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ گواہ ہیں اس لیے آپ حاضر ناظر ہیں عالم الغیب ہیں فذالک قول جل ذکره تو یہ ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کا مطلب یعنی کہ جو کچھ یہ ہوگا قیامت کے دن اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے وقد جعلناکم امتا وسطا اسی طرح ہم نے تمہیں افضل ترین بہترین امت بنایا ہے کیوں لتکونوا شهداء علی الناس تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنو ويكون رسول علیکم شهیدا اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اس کے بعد ولوس العادل یہ جو عیت میں لفظ آیا اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو بنایا امت وسط بہترین امت افضل ترین امت اس کے بارے میں نبی اسلام کی تفسیر کیا ہے آپ فرماتے ہیں ول وسط العادل وسط کہتے ہیں اس کو جو عادل ہو جو متدل ہو افراد و تفرید کے درمیان ہو اور عادل قسم کا آدمی ہو یہ مطلب ہے کس کا الوسط کا تو ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے یعنی کہ ایسی معتدل امت بنایا ہے جن کے ہاں نہ افرات ہے نہ تفریح ہے اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا یعنی کہ عادل قسم کی اور قابل اعتماد قسم کی امت بنایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قطب علی ملک سات سف القتلا تمہارے اوپر بدلا لینا فرض کر دیا گیا ہے کن ان کے معاملے میں مقتولوں کے معاملے میں القتلا جمع ہے کس کی قطع کی مقتولوں کے معاملے میں بدلہ لینا قتل کا بدلہ قتل یہ تمہارے اوپر فرض ہے تمہارے اوپر ان کے وقت کے حکمران پہ فرض ہے کہ وہ یہ نظام نافذ کرے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ یہ نظام نافذ کرے حدیث نمر اکسو اٹھانویں ون نائنٹی ایٹ اس سے کرنے والے کون ہیں صرف امام بخاری عنی بن عباس نضی اللہ علمہ رویتہ کسی عبداللہ بن عباس سے قالہ وہ کہتے ہیں کان فی بنی اسرائیل القصاص بنو اسرائیل میں کیا ہوتا تھا صرف قصاص ہوتا تھا وَلَمْ تَكُن فِيهِمْ دِیَا ان میں دیت کا دیت موجود نہیں تھی کیا مطلب ہے اس کا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی کسی کو قتل کر بیٹھتا تو اس کے لیے ایک ہی سزا تھی کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا ایسا نہیں تھا کہ وہ دیت دے کر مال دے کر قتل سے بچ جائے ایسا نہیں تھا دیت کا نظام نہیں تھا دلہ عباس کہتے ہیں بنی اسرائیل میں کساس تھا اور ان میں دیت نہیں تھی تو آدم تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا سفر قتل کہ تمہارے اوپر فرض کا دیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں کیا فرض کا دیا گیا اللہ کے ساتھ بدلا لینا اس کے ساتھ کی تفصیل کیا ہے؟ اس بدلہ لینے کی تفصیل کیا ہے الہ بلری آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں والعبد اور غلام کو قتل کے جائے گا غلام کے بدلے میں والانسا بالانسا اور عورت کو قتل کے جائے گا عورت کے بدلے میں ان الفاظ سے کیا پتا چلا ان الفاظ میں اصل میں رد ہے اس رواج کا جو عربوں میں موجود تھا وہ کیا تھا کہ اگر کسی کمزور قبیلے کی عورت نے کسی طاقتور قبیلے کے قبیلے کی عورت کو قتل کر دیا یا کمزور قبیلے کے مرد نے طاقتور قبیلے کے کسی عورت کو قتل کر دیا اب قاتل کون ہے کمزور کون ہے قاتل عورت یا مثال کے طور پہ کمزور قبیلے کے کسی غلام نے قتل کر دیا کمزور طاقتور قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ قتل کرنے والی اگرچہ عورت ہے قتل کرنے والا اگرچہ غلام ہے لیکن ہم ان کو قتل نہیں کریں گے بدلے میں ہم بدلے میں تمہارے اسی مرد کو قتل کریں گے یا تمہارے قبیلے کے دو مردوں کو قتل کریں گے یہ ظلم تھا اللہ تعالیٰ اسی ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں غلام کو غلام کے بدلے میں عورت کو عورت کے بدلے میں اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ نبی علی اشلاط والسلام نے اپنے زمانے میں اس یہودی مرد کو قتل کروایا کہ ساس کا نظام نافذ کیا تھا جس یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کو قتل کیا تھا کس سے پتھروں سے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس عورت کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کروایا جس نے قتل کیا تھا تو اسلام چاہتا ہے جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے کاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنا قاتل عورت ہے تو آپ کہیں گے ہم عورت کو نہیں بلکہ اس کے خامت کو ماریں گے اس کے باپ کو ماریں گے اس کے بیٹے کو ماریں گے اس کے بھائی کو یہ درست نہیں ہے فمان شعیح پس جسے کچھ معاف کر دیا جائے مین عقی اس کے بھائی کی طرف سے عید کے پہلے حصے میں اللہ نے کساس کے بارے میں بتا دیا کہ کساس فرد ہے عید کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر مختول کا وارث قاتل کو معاف کر دے اور اس کے بدلے میں دیت لے پیسہ لے اونٹ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے جبکہ یہ چیز پہلے جائز نہیں تھی پہلی امتوں میں جائز نہیں تھی ان کے کی ہاں کیا تھا قتل کا بدلہ قتل اور ہمارے ہاں کیا قتل کا بدلہ قتل اللہ یہ کہ مقتول کا وارث مکمل طور پہ معاف کر دے یا وہ کہے معاف کریں گے لیکن دیت لیں گے اور یہ بات معلوم رہے کہ اگر قتل ہونے والے کے وارسوں میں سے کوئی ایک وارث قاتل کو معاف کر دے اور کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے قتل نہ کیا جائے دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں لیکن قتل نہ کیا جائے تو کسی ایک وارث کے ایسا کہنے سے قصاص معاف ہو جائے گا قتل کے بدلے میں کاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا ٹوٹل وارث کتنے ہیں مثال کے طور پہ دس اور نو وارث کہہ رہے ہیں کہ ہم کاتل کو قتل کریں گے ہم معاف نہیں کریں گے لیکن ایک وارث کہتا ہے کہ کا مقتول کا وارث وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں معاف کر دیا جائے تو اب قصاص لینا ممکن نہیں رہے گا کیونکہ قصاص تقسیم نہیں ہو سکتا قصاص ایک چیز ہے جب ایک نے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو قاتل کو فائدہ ملے گا اور اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جسے اس کے بائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو یہاں پہ معاف کر دیا جائے سے کیا مراد ہے باس کہتے ہیں فلاف معافی سے مراد یہ ہے کہ اَن يَقْبَلَ کہ وہ قبول کر لے دیت وہ کون مقتول کا وارث وہ قبول کر لے دیت, لام دیت قتل, عامد میں. وہ قتل جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے یہ قتل قتل خطا جو غلطی سے ہو جاتا ہے تو ایت میں جو کہا گیا ہے کہ قاتل کو اگر معافی مل جائے کچھ تو اس سے مراد کیا ہے دلب نے کہتے وہ معافی یہ ہے کہ اقبال دیا مقتول وارث دیت قبول کر لے فلآدی قتل عمد میں تو اب کیا ہوگا جب معافی مل گئی اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ دیت ملے گی قتل عمد میں تو بل معروفی اللہ تعالیٰ کہتے اب حکم یہ ہے کہ اتباع پیروی کرنی ہے کس کی قاتل کی اس کا پیچھا کرنا ہے کس لیے دیت لینے کے لیے اب مقتول کے وارث اس کے پیچھے پیچھے بھی دو دیت بھائی دو, دو دیت لاؤ, اونٹ بھی لاؤ اونٹ. تو فرمایا فتح پیروی کرنی ہے دیت کا تقاضا کرنا ہے بالمعروفی معروف, معروف طریقے سے مثال کے طور پہ دیت مانگتے ہوئے احسان جتانے سے گریز کیا جائے دیت مانگتے ہوئے گالیاں دینے سے لامتے کرنے سے گریز کیا جائے تو فتح با بالمعف پیروی کرنی ہے کس معاملے میں دیت لینے معاملے میں کیسے پیروی کرنی ہے بالمعروف اچھے طریقے سے وہ ادا ان بےحسان اور ادا کرنا ہے کیا ادا کرنا ہے دیت اسے کس کو مقتول کے وارث کو دینی ہے بھی احسان احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ تو پتہ یہ چلا دیت لینے والے بھی تنگ نہ کریں اور دیت دینے والے بھی تنگ نہ کریں اچھے طریقے سے دیت دیں جیسے ان کے ساتھ نیکی کی گئی کہ صاف معاف کر دیا گیا اب وہ بھی نیکی کریں اور بڑے مناسب طریقے سے دیت ادا کریں دیت میں سی کوشش نہ کریں اور دیت میں کمی کی کوشش بھی نہ کریں پوری دیت دیں جو بنتی ہے جس پہ اتفاق ہوا ہے عباس کہتے ہیں یہ و بالمعروف مقتول کا وارث یتھی پیروی کرے کسی کی دیت کی کیسے بالمعروف سے اچھے طریقے سے احسان اور قاتل دیت ادا کرے کیسے بھی احسان اچھے طریقے کے ساتھ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحت میں تقریب ربرحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے نرمی ہے وہ رحمت, رحمت ہے کیا نرمی اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپشن دینا کہ مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو قتل کیا جائے گا اور چاہیں تو مکمل معاف کر دیں اور چاہیں تو اس شکل میں معاف کر دیں کہ ساس تو نہیں ہوگا لیکن ہم دیت لیں گے تو یہ سب کچھ کیا ہے فرمایا دالی کا یہ تخفیفن تخفیف ہے ربی کم تمہارے رب کی طرف سے وہ رحمت اور کیا ہے یہ رحمت بھی ہے پتا چلا اللہ کی کیا رحمت فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے ورحمت نو رحمت ہے مم ما اس کے مقابلے میں ما کتیبہ جو فرد کیا گیا تھا علام قبل تم ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے پہلے لوگوں پہ کیا تھا ان پہ صرف کساس تھا یعنی کہ دیت نہیں تھی معافی نہیں تھی بعد I been Abbas کہتے ہیں جو ظلم و زیادتی کرے اس کے بعد معاف کر دینے کے بعد ضیعت لے لینے کے بعد پھر قتل کر دے کس کو Can I been Abbas کہتے ہیں جو ظلم و زیادتی کرے بعد عدالکہ اس کے بعد کس کے بعد معاف کر دینے کے بعد ضیعت لے لینے کے بعد زیادتی کیسے کرے قاتل کو قتل کر دے پہلے قاتل کو معاف کیا گیا معاف کیا کہ لیں گے دیت دے, دے دی بڑی مشکل سے جمع کر کے سو اونٹ دیت جمع کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس نے دیت دے دی تو اب جو اس کے بعد ظلم و زیادتی کرے پھیلا ہوا اداب العلیم تو اس کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے دنیا میں کیا عذاب ہے کہ اسے بھی اب قتل کیا جائے گا اس کو جس نے قاتل کو قتل کیا ہے اسے بھی قتل کیا جائے گا اور آخرت میں کیا عذاب ہے کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کا جہنم ہے جہنم ہمیشہ رہے گا فمن تدالکا اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ عباس کہتے ہیں فمن تدابہ جو اس کے بعد ظلم و زیادتی کرے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں قاتالہ جو قتل کر دے بعد قبول دیا دیت قبول کر لینے کے بعد تو یہ تفسیر ہے اللہ تعالی کے سلمان کی کتب علی سفل قتل تمہارے اوپر بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں اب ہم آتے ہیں نئے باپ کی طرف نیا باپ کیا ہے قول ودین فدیہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ ان لوگوں پہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں کس کی روزہ رکھنے کی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے کیا ہے فدیات دینا ان کے ذمے ہے فدیہ کیا ہے تام و مسکین ایک مسکین کا کھانا یہ عید بڑی اہم عید ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید تلاوت کے لحاظ سے اگرچہ موجود ہے لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے مانو مفہوم کے لحاظ سے یہ کینسل ہو چکی ہے پہلے کیا تھا ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں رکھ لے اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو رکھنے اور نہ رکھنے کے معاملے میں کیا تھا چوائیس تھی اختیار تھا کب جب شروع شروع میں مسلمان مدینہ آئے پھر کیا ہوا پھر اللہ نے کہا اس عید میں جو اس عید کے بعد ہے کہ فمن چہیدہ منکم الشہرہ فالیسم جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو اپنے گھر وغیرہ میں سب آلتے سفر میں نہ ہو فلیمت اس پہ واجب ہے کہ روزے رکھے رمضان کے ان کے چوائس ختم ہو گئی پہلے چوائس تھی کہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہتے تو آپ فریہ دے دیں اب وہ ہے جو اس کے بعد ہے وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے لازمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روزہ کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ دینا اور فری دینا یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا یہ چیز پہلے موجود تھی اب موجود نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عید کینسل نہیں ہوئی کیسے کینسل نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں اس ایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ کیا کریں فدیہ دے دیں جیسا کہ شروع اسلام میں تھا اب فمن شاہد مشارف علی سم نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنا کیا ہے واجب ہے لادمی ہے ضروری ہے تو اب ایک ہی وقت میں ان دو ایتوں پہ عمل کیسے کریں گے تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس ایت نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے اب اس کا ایت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اسے مشکل پیش آتی ہے اس کے پاس عذر موجود ہے تو وہ روزہ ترک کر دے اور اس کی جگہ پہ فدیہ دے دے مثال کے طور پہ وہ عورت جو حالت حمل میں ہے وہ عورت جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اب ان دونوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن مشکل پیش آئے گی حمل کو خطرہ ہے بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا ایسے امور ہیں تو ان کے بارے میں یہ ایت اب بھی موجود ہے اور محکم ہے کینسل نہیں ہے منسوخ نہیں ہے تو پہلا قول کیا تھا کہ منسوخ ہو گئی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی اس کی تخصیص کر دی گئی ہے پہلے یہ تھا کہ جو بھی روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فری دے دے اور اب یہ ہو گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے کوئی اختیار نہیں ہے لیکن رودا کی طاقت رکھنے والوں میں سے کچھ ایسے ہی ہیں جن کے لیے گنجائش موجود ہے مثال کے طور پہ حمل والی عورت اور مثال کے طور پہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو حمل والی اور دودھ پلانے والی یہ دو عورتیں ان کے لیے کیا حکم ہے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ حمل والی عورت اور دودھانے والی عورت اگر روزہ رکھنے میں انہیں مسئلہ ہو تو کیا کریں وہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں یعنی کہ ان پہ قضا نہیں ہے تو اسی کے مطابق پھر یہ ایت ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ایت منسوخ ہے کہنے والوں میں ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک سلما بن اکوا ہے تو کیا کریں گے تو گزارش یہ ہے کہ منسوخ کہہ دینا نسک کا حکم لگا دینا نسک کا مفہوم آج اور ہے اور صرف صالحین کے اور تھا سلف سالین نسک کس کو مانتے تھے آپ کی توجہ چاہوں گا سلف سالین کے ہاں نسک کے معنی میں مفہوم میں کافی وسط ہے وہ آج کے نسق کو بھی نسب کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو نسب کہتے ہیں آج نسک کس کو کہتے ہیں کہ رفع الحکم ثابت بخطاب ان بخطاب آخر متراکن کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا باقاعدہ کسی ایت میں یا کسی حدیث میں وہ دیا گیا اس کو اس ایت اور حدیث کے بعد میں نازل ہونے والے کسی حکم کے ذریعے کینسل کر دینا اٹھا دینا ختم کر دینا یہ کیا وہ نسخ جس کو آج کے لوگ جانتے ہیں لیکن سلسلہ علی ہنگ اس کو بھی نسخ کہتے تھے اور ان کے ہاں کسی عام کو خاص کر دینا بھی نسخ سک ہے کسی مطلب کو مقدر کر دینا بھی نسخ ہے بلکہ ان کے ہاں یہ بھی نسخ ہے کہ کسی ایت کا معنی اس میں اجمال ہے اس میں ابہام ہے لوگوں کو اس میں شکال پیدا ہوا ہے تو اس معنی کی وضاحت کسی اور ایت میں آئی تو وہ عید کیا ہو جائے گی ناسخ اور پہلی کیا ہو جائے گی منسوخ اس کو آج کر کوئی بھی ناسخ منسوخ نہیں کہتا لیکن سرب سالین اس کو بھی ناسخ منسوخ کہتے تھے جی تو سرب سالین کے ہاں ناسخ منسوخ کا معنی اس میں کافی وسعت ہے کافی گنجائش ہے تو اب حدیث نمبر کون سی ایک سو ننانوے ون نائنٹی نائن اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بھی ان سلمہ ابن الاقواس سلمہ ابن الاقواس سے روایت ہے قال ابو کہتے ہیں کہ لما نزلت جب یہ ایت نازل ہوئی کہ واللذین یطيعونه فدیه طعام مسکین اور ان لوگوں کے ذمہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کی روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ان کے کی ذمہ کیا ہے فدیه فریعہ ہے کتنا طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا سلمہ ابن الاقواس کہتے ہیں جب یہ ایت نازل ہوئی تو و امن تو جو چاہتا ردا نہ رکھے اور دے دے فعلا وہ یہ کام کر لیتا کیونکہ صحت میں کیا تھی چوائس تھی کہ آپ رودا رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی ردا نہیں رکھنا چاہتے فدیہ دے دیں تو سلمان کہتے ہیں تو کئی لوگ ایسے تھے جو رودا نہ رکھنا چاہتے تو وہ کیا کرتے تھے دے دیتے اور اسلام انہیں رخصت مل جاتی تو کان امن ارادہ سلمان کہتے ہیں جب یہ اعتناطل ہوئی تو کان من ارادہ جو چاہتا ہے یوفتر کے رودا نہ رکھے وہ فدیہ دے فعلا یہ جواب مقدر ہے وہ ایسا کر لیتا حتی نظرت ال آیا اللہ جہاں تک کہ وہ ایت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے اس کے بعد واللذین یؤمنون یؤتُونَ طعاما مسکین ومالہ واسط اس کے بعد ایت نازل ہوئی فناساخطھا اس ایت نے اس ایت کو منسوخ کر دیا۔ کون سی ایت بتا چکا ہوں فمن شهد منکم شهرا فلیسمہ نیچے والی روایت کے آخر میں آ رہی ہے اس پیج کے آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو یعنی کہ اپنے گھر میں ہو یا سفر میں نہ ہو اس پہ واجب ہے کہ روتے رکھے تو سلمہ من اقویٰ کیا کہتے ہیں کہ پہلی آیت چاہو گی ہے منسوخ ناسخ کون ہے فَمَنْ شَعْدَ مِنْكُمْ شَعْرَ فَلْيَسُمْ اور اسی بارے میں ایک اور روایت آگیا آلی وہ بھی پڑھ لیں پھر کٹھی گفتگو کریں گے اور فی روایت اللہ مسلم اور مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کون سلمہ من اقویٰ کُنَّا فی رمضان ہم رمضان میں تھے اللہ رسول اللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاہتا کہ روزہ رکھے یعنی کہ وہ روزہ رکھ لیتا وہ جو چاہتا کہ وہ ناغا کرے روزہ چھوڑ دے فخ وہ کیا کرتا وہ فریتا دیتا تو مسکین ایک مسکین کے کھانے کا حتہ دل آیا یہاں تک کہ یہ عیت نازل کی گئی کون سی ومن شهد منكم الشهر فليصموا جو تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں فلیصموا اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے اب سلمہ بالاکوا کی ان دو روایاتوں سے کیا پتہ چلا کہ وہ اے جس کی ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں جو ہمارا باب ہے والذین یتیقولو فدیا اور ان لوگوں کے ذمہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ہے یہ چیز جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں سلمہ بن اقویٰ کہہ رہے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں رویت کے نمبر کہہ دو سو خواہ اس سے رویت کرنے والے کون امام بخالی وہ کس سے رویت کرتے ہیں عطا سے عطا کون ہے عطا بن عبو ربا المکی سامیہ بن عباس انہوں نے سنا عبداللہ بن عباس کو یقترعو وہ تلاوت کر رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے وعلی اللذینہ یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے یوتوقل جیسا کہ نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں نیچے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس ایسے ہی پڑھتے تھے والدین یوتوکل تام مسکین پھر مانا کیا بنے گا یوتی کنو کا مننا تھا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں آپ کیا یوتوق یہ ہوگا ددینہ اور ان لوگوں کے, کے روزے کی بامشکل طاقت رکھتے ہیں تو ان کے ذمے کیا ہے پھر فدیا تم ہے تام مسکین ایک مسکین کا کھانا عبداللہ عباس بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس عید کو منسوخ نہ کرو بلکہ اس عید کا حکم آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے اور یہ عمل کن کے لیے اس آیت میں وجود ہے ان کے لیے جو بوڑے ہوں شائے بوڑا مرد ہو یا بوڑی عورت کہتے ہیں قال ابن عباس قلعہ ابن عباس کہتے تھے اس کے بارے میں لئی سکت منسوخہ یہ ایت منسوخ نہیں ہے ہوا الشیخ القبیر اب مر... اس آیت سے پر پھر کون ہے الشیخ القبیر بڑی عمر کا بزرگ والمرعت القبیرہ اور بڑی عمر کی عورت لا يستطیانی سوما جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے فیو تو تو ایمانی تو وہ کھلائیں گے مکان کل یوم ہر دن کی جگہ پہ کس کو کھلائیں گے مسکینن ایک مسکین کو آپ دیکھ لیں سلما بن اکبار نے کیا کہا تھا یہ ایت منسوخ ہو گئی ہے عبدالم عباس کیا کہہ رہے ہیں منسوخ نہیں ہوئی اب ہم کس کی بات مانیں تو گزارش یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ نسک کا مفہوم سرب سالین کے ہاں اور ہے ہمارے ہاں اور ہے اور سرب سالین جب نسک کا لفظ استعمال کریں تو اس کا وہی معنی مراد لیں جو ان کے زمانے میں تھا جب عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ ایسے منسوخ نہیں ہے تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پہ کینسل کر دیا گیا ہو اور سلم اقبال جب کہتے ہیں کہ یہ ایت منسوخ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہو گئی ہے پہلے عام تھا کیا تھا وہ اللہ لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے ان تمام لوگوں پہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں فدیات الفدیا ہے جن کے اگر روزہ نہ رکھے تو تو پہلے ہر آدمی کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ فدیہ دے لے اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اب اللہ نے کر دیا کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہے ان کے عالت سفر میں نہیں ہے اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے تو اب ان دو ریتوں کا کیا کریں گے پھر ہم کہیں گے کہ بن اکوا جب کہہ رہی ہے کہ اس ایت کو دوسری ایت نے منسوخ کر دیا ہے تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسری ایٹ نے اس ایت کی تخصیص کر دی ہے اس کو اپنے عموم پہ باقی نہیں رہنے دیا اور عموم میں تخصیص کو صرف سالم کیا کہتے تھے اس کو. اور جب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایٹ منسوخ نہیں ہے تو وہ کہنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پہ کینسل ہو گئی ہو بلکہ اس عید میں آج بھی حکم موجود ہے کس کا وہ کہتے ہیں وہ شیخ الکبیر بوڑھے مرد کا بڑی عمر کے بوڑھے کا ولمرت القبیر اور بوڑھی عورت کا لا لاسطیانی یسوما یہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ کھلائیں مکان کل یوم ہر دن کے جگہ پہ کس کو کھلائیں مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلائیں سبد میں عباس کہہ رہے ہیں کہ عید منسوخ نہیں ہوئی محکم ہے اور اس عید سے پھر ہمیں کس کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں بوڑھے بابا جی کا بوڑھی اما جی کا مسئلہ اس میں موجود ہے کہ وہ دونوں اگر روزہ رکھنے کی ساتھ نہیں رکھتے تو ہر دن کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور یہ اس روایت کے شروع میں آیا تھا المکی اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ کیا یہ عید منسوخ ہے کہ نہیں یاد رکھیے گا کہ بہت سے مفسرین بہت سے علما بڑی جلدی نسک کا دعویٰ کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نسک قرآن حکیم میں پانچ ایتوں میں ایسے زیادہ نہیں ہے جب کہ بہت سے مفصلین نے کئی ایک ایتوں میں لکھ دیا یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ایتوں پہ منسوخ کا حکم لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے یقین ہو تو یہ حکم لگائیں ورنہ رہنے پہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان کون سا ہے رفتم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لئی لتسیامی روزوں کی راتوں میں کیا حلال کر دیا گیا ہے ارفت اللہ نسا اپنی بیویوں سے صحبت کرنا اپنی بیویوں کے پاس صحبت کے لیے پہنچنا اس ای میں اشارہ ہے کس جانب کہ شروع اسلام میں رودا کیسے ہوتا تھا کہ رودا چھوڑنے والا روزہ افطار کرنے والا اگر مغرب سے پہلے ہی سو گیا ہے تو اب وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں اس کا اس انداز سے سو جانا اسے کھانے پینے کی اجازت سے معلوم کر دے گا اور ایسے کوئی آدمی مغرب کی افطاری کرنے کے بعد سو گیا اب اسے دوبارہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے کہ سحری اب نہیں کر سکے گا بس کہانی ختم ہو سکی اور کیا تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے تعلق کیمپ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی تو یہ سارے مسائل موجود تھے تو اللہ نے کیا ہے تو تاریخ تمہارے لیے رمضان کی رات تمہارے لیے روزوں کی رات میں حلال کر دیا گیا کیا صحبت کرنا اللہ کم اپنی بیویوں سے حدیث نمبر دو سو ایک خا اسے روایت کرنے والے کون امام بخاری ربی اللہ برا بن سے روایت کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی آدمی کیا ہوتا رودے دار ہوتا فہادر الافطار اور افطاری کا وقت ہو جاتا فنام قبل ان یفتر اور وہ سو جاتا افطاری کرنے سے پہلے تو لم یأکل لیلتہو تو وہ اپنی رات میں کھانا سکتا یوم اور نہ اپنے دن میں کھا سکتا حتی یہاں تک کہ اگلے دن کی شام ہو جاتی افطاری سے پہلے سو گیا ہے اب کیا ہے نہ رات کو کچھ کھا سکے گا نہ دن کو اگلے دن کی شام ایسی ہو جائے گی وہ ان نہ کئی سب نہ سر مت انصاری یا کا نسا اما اور بے شکا انصاری کیا تھے رودے کی حالت میں تھے وَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارِ جب افطاری کا وقت ہوا اَتَمْرَأَتَهُ اپنی بیوی بی کے پاس آئی فَقَالَ الْحَاقُ اس سے کہا اَعِنْدَكِ تَعَامٌ کی یا تمہارے پاس کوئی غلّہ ہے تمہارے پاس کوئی کھانا ہے قَالَتَ اللَّهُ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ نہیں کھانا میرے پاس نہیں ہے وَلَاكِنْ أَنْتَلِقُ لیکن میں نکلتی ہوں میں جا رہی ہوں۔ کا اور میں آپ کے لیے کھانا تلاش کرتی ہوں آپ کے لیے کھانا طلب کرتی ہوں یا مل اور وہ وہ کون؟ یہ صحابی سرما اور وہ اپنے دن میں یا میں محنت مزوری کرتے رہے تھے اور وہ اس دن میں کیا کرتے رہتے تھے محنت مزوری کام کاج کرتے رہے تھے جب بیوی نکل گئی غلبت ان, ان کی آنکھیں غالب آ گئی نیند غالب آ گئی سو گئے تو ان کے پاس ان کی بیوی آئی تو جب بیوی نے انہیں دیکھا ان کے سوئے ہوئے دیکھا غالت کہنے لگی افسوس سے خی بتن ہائے تمہاری محرومی فلم من تصفن نہ جب دن آدھا ہو گیا تو اس صحابی پہ غشی تاری ہو گئی ہو گئے صلی اللہ علیہ یہ بات ذکر کی گئی نبی علیہ السلام کے لیے اعتناظر ہوئی کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے فلیح بہا تو صحابہ نام اس عید پہ فارح شدیدہ بہت زیادہ خوش ہوئے بہت بڑی صورت مل گئی ہے ورنہ پہلے کیا آئے افطاری سے پہلے آپ سو گئے تو آئندہ دن کی افطاری تک بوکا پیاسا رہنا پڑے گا اگر آپ مغرب کے بعد سو گئے پھر بھی آپ کو اگلے دن سہری تک بکا پیاسا رہنا پڑے گا تو جب اس امت پہ آسانیاں نازل ہوئیں تو لوگ بہت خوش ہو گئے اور یہ آتی پھر نازل ہوئی وکلو اشربو اور کھاؤ پیو حم یہاں تک کہ خوب وادے ہو جائے تمہارے لیے الخیت السود سفید سیاح داگے کے مقابلے میں حدیث کا اور باپ کا تعلق وعدے ہے آپ کیا تھا کہ روزوں کی رات تمہارے لیے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا کیا حلال ہے اور اسی بارے میں یہ ایت نازل ہوئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایتوں کا کیسما انصاری کے واقعے سے کیا تعلق ہے ان کے واقعے سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ کھاؤ پیو کب تک سہری ہونے تک پوری رات کھاتے رہو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ افطاری کے بعد افطاری سے پہلے سو گئے تو اب آپ ساری رات بھوکے پیاسے رہیں گے نہیں اب یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو پوری رات یہاں تک کہ تمہارے لیے خوب وعدے ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں سفید دھاگے سے کیا مراد ہے دن اور سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے رات یعنی کہ جب اچھی طرح فدر طلوع ہو جائے تو اب تمہارے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا ممنوع ہو گیا اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے جائز تھا اب باب کیا ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں گھروں میں آؤ من بوا گھروں کے گیٹ سے دروازوں سے کیا مطلب ہے سید کا ابھی روایت سے آپ کو پتا چلے گا کہ انصاری لوگ جب حج کرتے جب حج سے واپس آتے تو اپنے گھر میں مین گیٹ سے مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے پچھلی دیوار پھاند کر پھلان کر وہاں سے داخل ہوتے اور یہ ان کی رسم تھی ان کا رواج تھا اللہ نے ان کے کو غلط قرار دیا اور کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من گھروں, میں آؤ من گھروں کے دروازوں سے حدیث نمبر دو سو دو خاف اس روایت کرنے میں کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا یہ ایت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا مسئلہ تھا جی تمہارا کہتے ہیں کہ لوگ جب حج کرتے فجاؤ اور واپس آتے کہاں سے حج سے کدھر واپس آتے مدینہ خلو وہ داخل نہیں ہوتے تھے من قبل ابواب بیو اپنے گلوں کے دروازوں کی جانب سے مندھو من ہا لیکن وہ داخل ہوتے تھے کہاں سے گروں کی پشت سے پچھلی جانب سے فضا اللہ انسار چنانچہ ایک آدمی میں سے آیا. کہاں سے آیا حج سے آیا کدھر آیا مدینہ میں آیا اپنے گھر میں آیا فضا داخل ہوا اپنے دروازے کی جانب سے یعنی کہ وہ پچھلی دربار سے داخل نہیں ہوا فکر کا گویا کہ اسے اس بارے میں آر دلائی گئی اسے تانے دیے گئے فنا نازل ہوئی نیک یہ نہیں ہے کہ آپ گروں میں جو متقی بن جائے جو حرام کردہ جنوں سے دور رہے جو ان چیزوں سے دور رہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ممنوع قرار دیا ہے وہ ات الب تمن وابیا فرمایا اور گھروں میں آؤ گھروں کے دروازوں سے اور, باپ کا تلق بہت ہے اور اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو روایت رواج انصاری کیا ہوا تھا کہ ہاتھ کے بعد مین گیٹ سے داخل نہیں ہونا اس رواج کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ لا تكون فتنہ اور ان سے لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے یہ سورہ بکرا کے ایک نمبر ایک سو ترانوے حدیث نمبر دو سو تین خواہ سے روایت کرنے والے کون صرف امام بخاری بن عمر, رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اندا ان کے ان کے پاس ایک آدمی آیا کب آیا یہاں پہ وضاحت نہیں آئی ایک اور جگہ میں بخاری میں وضاحت آئی ہے کہ یہ آدمی ان کے پاس آیا جب کہ عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے اور مکہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا محاصرہ کس نے کیا تھا حجاج بن یوسف نے کس کے کہنے پہ وقت کے بادشاہ کے کہنے پہ تو ایک आदमी ان کے پاس ائے کن کے پاس عبد الله عمر کے پاس فقال اكن لگا یا اب عبد الرحمان ابو عبد الرحمان کی کنیت ہے کن کی عبد الله عمر کی الا تسمع ما ذكر الله في كتابي کیا اپ سنتے نہیں ہیں اس کو جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے وہ کیا ہے جی کہ و ان طائفتان من المؤمنين کہ اگر لڑ پڑیں مومنوں میں سے دو گروہ و ان اگر دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے ایک تعلق کیا کریں لڑ پڑیں فاصلحوا بینهما ان کے درمیان کیا کرا دو سلوک کرا دو فام بغت احدهما على الاخرى اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو تم اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ دو مسلمان گروہ میں سلوک لانے کی کوشش کریں اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں اور اسے ظلم و زیادتی سے روکیں اب جب آپ اس کو سمجھائیں گے جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی اللہ کہتے ہیں فقاتر تم لڑو کس سے اس گروہ سے جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو عبد اے... اب کئی لوگ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے کئی لوگ ہجاج بن یوسف کے لشکر کے ساتھ تھے اب یہ آدمی بظاہر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مخالف معلوم ہوتا ہے ابو عبد الرحمان عبد الرحمان کے پاس آیا ان سے کہتا ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑیں اس قروح سے جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بھی اس علیہ کا حصہ بنیں اور آپ بھی مارے ساتھ شریک ہو الہ آخری آیا عید کے آخر تک اس آدمی نے پڑھا اور کہا کہ آپ اس عید کو سنتے نہیں ہیں اس پر پھر عمل کیوں نہیں کرتے فما یم نعکتا کونسی چیز آپ کو روکتی ہے اللہ تو قاتلہ کہ آپ لڑتے نہیں ہیں کما دکر اللہ فی کتابی ہی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لڑائی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دو مومن گروہ لڑے تو آپ اس گروہ سے لڑیں جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے فقال عبداللہ عمر کہ میرے بتیجے یعنی کہ عبداللہ عمر آپ بتائیں گے کہ میرے سامنے دو آئے ہیں ایک عید پڑی ہے سورہ حجرات کی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو مومن لڑ پڑے تو سلو کرا دو اگر ان میں سے ایک زیاتی کرے تو تم اس سے لڑو اور کہتے ہیں دوسری طرف میرے سامنے سورہ نساء کی آئے ہے کہ جو کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس ٹھکانہ جہنم ہے اس پہ اللہ ناراض ہوگا اس پہ اللہ کی لڑتے ہیں اب وہ کہتے ہیں عبداللہ عمر کہ اگر میں اس لڑائی کا حصہ بن جاؤں سے کوئی مومن قتل ہو جائے تو روزے قیامت اللہ مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے تو عبداللہ عمر بتائیں گے پھر کہ میرے نزدیک اس ایت پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے جسے عیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا عبداللہ عمر کہنا چاہتے ہیں کہ میں لڑائیوں کا حصہ نہیں بنتا تاکہ مجھ سے کوئی مومن قتل نہ ہو وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ عمر جبنا اخي اے میرے بھتیجے وعیرو بہادی الایہ مجھے ار دلائی جائے اس ایت کی یہ ہے جو تو نے پڑھی ہے دو مومن گرو لڑ پڑیں تو سلو کرا دو اگر ایک ظلم زیادتی کرے تو تم اس لڑائی کرو سلو کرانے والے بھی اس لڑائی کریں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وعیرو بہادی مجھے اس ایت کی ار دلائی جائے اور کہا جائے کہ اپ نے اس ایت میں عمل نہیں کیا تو مجھے اس عید کی آر دلائی جائے او اور میں نہ لڑوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے من اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانا کیا ہے جہنم ہے اسر تک کالا اس آدمی نے کہا کون سا آدمی جو عبداللہ بن عمر کو لڑائی پہ قید کر رہا ہے کالا وہ کہہ رہا کہنے لگا فَإن اللہ, يخول اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ کہہ رہے ہیں وقات ان سے لڑو فتنا فتنا باقی نہ رہے اب یہ آدمی اگر بن عصف کے ساتھ ہے اور یہی امید ہے تو عبداللہ بن زبیر کو کیا سمجھتا ہے فتنہ سمجھتا ہے قال ابن عمر عبد الله بن عمر نے کیا کہا جب اس نے یہ اے دوسری ایت پڑھی تو کہا قد فعلنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم اس پہ عمل کر چکے ہیں کب اللہ کے رسول کے زمانے میں اذ كان الاسلام قليلا جب اسلام کیا تھا تھوڑا تھا اسلام تھوڑے سے تھے فكان الرجل يفتن في دينه تو آدمی کا امتحان لیا جاتا اس کے دین کے معاملے میں اسے میں ڈال دیا جاتا اما یخلون ہو یا تو اسے قتل کر دیتے کون اس وجہ سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اما یو فکون ہو یا اسے چکر دیتے حتیٰ قصور اسلام یہاں تک اسلام پھیل گیا فلم تکن فتنا تو فتنا باقی نہ رہا اس آدمی نے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایٹ پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اسلام کی وجہ سے لوگوں کو امتحان میں میں مطلع کی جاتا تھا تب ہم نے کفر و شرک کے خلاف لڑائی لڑی حتیٰ کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا جب اس آدمی نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو تیار کر رہا ہے ترغیب دے رہا ہے لڑائی میں کودنے کی جب اس آدمی نے دیکھا کہ ان عبداللہ بن عمر لا اس آدمی کی موافق، نہیں کر رہے فی ما اس معاملے میں جو وہ چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ عبداللہ عمر لڑے جب اس نے دیکھا عبداللہ بن عمر اس کی بات نہیں مان رہے اس کی موافقت نہیں کر رہے تو وہ آدمی کہ لیں گے علی و عثمان آپ کے علی اور عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی خارجی تھا صحابہ کرام کا دشمن تھا جناب علی جناب عثمان کا دشمن تھا عبدالعبن عمر سے کہتا آپ کیا کہیں گے علی اور عثمان کے بارے میں ابن عمر بلال عمر فرمانے لگے ما قولی فی علی عثمان میرا علی عثمان کے بارے میں قول کیا ہوگا میرا ان کے بارے میں موقف کیا ہوگا اما عثمان جہاں تک عثمان کا تعلق ہے فکان اللہ قد عفا تو اللہ تعالی نے یقینا انہیں معاف کر دیا ہے فقلت تم لیکن تم نے ناپسند کیا ہے ای یافوانہ اس بات کو کہ اللہ نے اسے انہیں معاف کر دیا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ کئی صحابہ کرام میدان چھوڑ کے باہر افواہ پھیل گئی کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام اس کو برداشت نہ کر سکے کئی لوگوں نے میدان چھوڑ دیا ان میں سے جناب عثمان بن عفان بھی تھے تو یہ خارجی لوگ جناب عثمان کے میدان چھوڑ کر چلے جانے کو بہت بڑا جرم شمار کرتے تھے جیسے آج کئی لوگ صحابہ کے نام پہ تنقید کرتے ہیں جناب عثمان پہ جناب مغیرہ بن شوبہ پہ جناب امیر معاویہ پہ تو عبداللہ بن عمر اس آدمی پہ طنز کر رہے ہیں تنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اسے معاف کر دیا کس کو جناب عثمان کو لیکن تم نے موا... پسند کیا اس بات کو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے کام معاف کیا ہے۔ سورہ آل عمران ایت نمبر 155 ولقد عفا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں ان الذين تولوا من يوم الزلزله الجمعان کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تم میں سے کئی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے انما سزلهم الشيطان وبادى ما كسبوا ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی گناہ کی وجہ سے تو کہتے ہیں اما عثمان جہادت کا تعلق ہے فکان اللہ خداف عل ہو تو یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے بکری تم تو نا پسند جانا ہے اس بات کو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے وہ اما علی اور جہاں تک علی کا تعلق ہے رسول اللہ ان کا ایجاد یہ ہے کہ نبی اسلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے داماد ہیں وہ اشارہ ہی اور اشارہ کیا کس نے, عبداللہ عمر نے دی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ کدھر اشارہ کیا جناب علی کے گھر کی طرف کہا واد ہی تو یہ ان کی بیٹی ہے کن کے اللہ کے رسول کی ابن تو کہا او یا کہا دونوں کا ایک ہی ہے لفت کا استعمال کیا جناب علی نے ابنتو کا یا بنتو کا ان کی بیٹی دلائب نے لفت کا استعمال کیا ابنتو کا یا بنتو کا کہ رسول کی بیٹی کون فاطمہ یہ آپ کی بیٹی ہے ہی کہاں پہ آپ کی بیٹی جہاں تم دیکھ رہے ہو ان تم کا گھر دیکھ لو اللہ کے رسول کے گھروں کے درمیان میں ہے جناب علی کا گھر تو اسے اندازہ کر سکتے ہو اللہ کے رسول کو سلی سے کتنا پیار تھا دماد بھی ہے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور ان کا گھر اپنے گھروں کے درمیان نے بنوایا ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ نبی اسلام کو جناب علی سے کتنا پیار تھا اور کتنا ان کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے وفی روایتی اور ایک روایت میں ہے ہا دا بھائی تو یہ ان کا گھر ہے اہلی رویت میں کیا تھا یہ ان کی بیٹی ہے ان کی اللہ کے رسول کی کہاں پہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے جہاں تم دیکھ رہے ان کا گھر دیکھ لو اور یہ گھر جناب علی کا گھر ہے اور دوسری روایت میں ہے دئی تو یہ ان کا گھر ہے بیٹی نہیں یہ ان کا گھر ہے کس کا جناب علی کا ہے سترہ جہاں تم دیکھ رہے ہو یہ ان کی پہلی روایت میں یہ تھا اللہ کے رسول نے کہا یہ ان کی بیٹی ہے اشارہ کیا جناب فاطمہ کے گھر کی طرف جناب علی کے گھر کی طرف یہ ان کی بیٹی ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو ان کے ان کا گھر دیکھ لو کیسے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے گھروں کے بیچ میں بنوایا ہے اس سے اندازہ کر سکتے اللہ کے سنک جناب فاطمہ جنابی علیہ السلام کیا تھا اور دوسری ویعت میں آئے کہ عبداللہ بن عمر نے برائے راست کہا ہادا بئی تو ہو یہ جناب علی کا گھر دیکھ رو کہاں ہے اللہ کے سنکے گھروں کے درمیان ہے ہی سترون جہاں تم دیکھ رہے ہو تو خاردی کے سامنے عبداللہ بن عمر نے صحابہ اکرام کی شان بیان کی اور ان کے جو اتن اور ان کا عذر پیش کیا آج جو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ ہیں وہ جناب معاویہ کی کو غلطی سامنے آ بھی جائے تو اس کا مناسب عذر پیش کرتے ہیں جناب مغیرہ بن شبہ کی غلطی سامنے آ جائے اس کا مناسب عذر پیش کرتے ہیں جناب عثمان کی کو غلطی سامنے آ جائے مناسب عذر پیش کرتے ہیں اور اکثر جو غلطیاں ان کی طرح منسوب ہو رہی ہوتی ہیں وہ انہوں نے کی نہیں ہوتی ہیں غلط اورڈے کے طور پہ ان کی ذمہ لگا دی جاتی ہیں لیکن جو ایک آدھ غلطی ان سے ثابت ہوتی ہے اس کا بھی مناسب عذر پیش کیا جاتا ہے لیکن آدھ کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کا حساب کریں گے ہم ان کی غلطیاں پیان بیان کریں گے ہم ان کو ننگا کریں گے نوود بلا صحابہ کرام کے بارے میں اور تعبیم کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتی ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی فیصلہ کروانا ہے اگر تو مجھے اور ان کو بٹھاؤ جو میر معاویہ کی محدود کرتے ہیں اور جاد کسی بناؤ کسی مسلمان کو نہیں کسی گورے کو انگریز کو کیوں؟ کیونکہ انگریز کسی کی سیڈ نہیں لے گا یعنی کہ انگریز نہ جناب علی کی شان نہ جناب علی کی شان شا کو جانتا ہے نہ امیر معاویہ کی شان کو جانتا ہے تو اسے اسے کیا لگے تو آپ اس آدمی کی سوچ کا اندازہ کریں کہ کس قدر یہ ذلت کی گہرائیوں میں جا گرا ہے صحابہ کرام کے معاملے میں جب کہ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کلام سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے تو اس کا تذکرہ اچھے انداز سے کریں غلطی کا تذکرہ کرنا پڑ جائے تو پھر بھی اچھے انداز سے کریں غلطی ذکر کرنے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی توہین کی جائے ان کی تذریل کی جائے اور ان کی گساہی کی جائے لیکن کسی اور وجہ سے کبھی غلطی بیان کرنی پڑ جائے اچھے انداز سے ان کی شان کو وعدے کرتے, کرتے ہوئے ان کے مقام کو وعدے کرتے ہو تو عبداللہ بن عمر سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے عبداللہ بن عمر نے کئی دفعہ جناب عثمان کا دفاع کیا ہے اب دیکھیں نا یونس علیہ السلام مصری کے پیٹ میں ڈال دیئے گئے کیونکہ اللہ سے پوچھے بغیر اپنی, اپنی قوم سے نکلے تھے اور کیا کہتے رہے من لا الظالمین لا اب ان کی توبہ قبول ہوئی تو توبہ قبول ہونے کے بعد ان کا مرتبہ بڑھ گیا غلطی کر لینے سے پہلے کے مقابلے میں اگرچہ وہ غلطی ہماری نگاہوں میں کوئی بڑی غلطی نہیں ہے لیکن چونکہ یونس علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے اس لحاظ سے اللہ رب العزت کو ان کا وہ عمل پسند نہیں آیا تھا تو ایسے ہی جناب عثمان اگر عہد کے میدان سے اس لیے کھڑے ہوئے عہد کا میدان اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں سنا کہ آپ فوت ہو گئے شہید ہو گئے ہمت ہار بیٹھے تو اللہ تعالی نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا جب معافی قبول ہو گئی تو ان کا مرتبہ کم ہوا کہ بلند ہو گیا بلند ہو گیا ان کا مرتبہ پاک صاف ہو گئے تو یہ انداز ہوتا ہے جب صحابہ کرام کے بارے میں آپ مثبت رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم صحابہ کرام کی توہین کریں یا ان کی غصاخی کریں اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے جب بھی مسلمانوں میں لڑائی ہو سلو کرانے کی کوشش کریں لڑائی کا حصہ نہ بنے جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا نہ یہ جنگ جمل میں شریک ہوئے نہ جنگ صفین میں شریک ہوئے اور نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مابین اور حجرت بن اسف کے مابین جب لڑائی ہو رہی تھی اس کا حصہ بنے ایسی تمام لڑائیوں سے عبداللہ رہے ہیں اسی لیے علماء کے نے ان کے اس عمل کو پسند کیا ہے ان کے مقابلے میں جو لڑائیوں کا کسی وجہ سے حصہ بن گئے بہرحال ہم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں جو کسی وجہ سے لڑائیوں کا حصہ بنے ان سے بھی اور جو لڑائیوں کا حصہ نہیں بنے ان سے بھی لیکن نمونہ اس معاملے میں ہمارے لیے کون ہوں گے عبداللہ بن عمر ہوں گے لڑائیوں سے دور رہنا چاہیے جب لڑائیاں مسلمانوں کی آپس میں ہو رہی ہوں اللہ رب العزت ہمیں تمام فطروں سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی علیہ السلام کی عادی سمنے کی توفیق دے بآ الحمدللہ رب اللہ